چھری کے ذریعے خواب مجھے تبیر بتا دیں حسین بھائی مصطفی آباد سے خواب بیان کیا کہ ان کی والدہ نے ان کے والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ وہ کچا گوشت کھا رہے ہیں کچے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے اور پھر تیسرا ٹکڑا انہوں نے چھری کے ذریعے نگل لیا حسین بھائی گوشت کھانے کی کچا گوشت کھانے کی مختلف تعبیریں ہیں دراصل آپ تک ہمارے پورے حالات صحیح انداز میں نہیں پہنچے کہ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں آج کل ان کا مشغلہ کیا ہے اور کس طریقے کی ان کی طبیعت ہے بیمار تو نہیں ہے مقروض تو نہیں ہے کسی پریشانی میں تو نہیں ہے کسی مصیبت میں تو نہیں ہے یا بہت اچھے حالات ہیں بہت زیادہ خوش ہیں سفر پر تو نہیں ہے تو یہ گوشت کچا گوشت کھانے کی تعبیروں میں علماء معبرین نے بہت زیادہ مختلف تعبیر بیان کی ہیں تو آپ کے حالات واضح نہ ہونے کی وجہ سے آج کے سلسلے میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکیں گے مگر آپ مائیں نہ ہو آپ ہمیں اپنا خواب دوبارہ ریکارڈ کروائیں اور اپنے والد صاحب کے اور اپنے اپنے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کریں کہ آپ کے والد صاحب ان دنوں کس کنڈیشن میں بیمار تو نہیں ہے سفر پر تو نہیں ہے تو چونکہ بیماری سے سفر پر ہونے سے مقروض ہونے سے تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں لہذا اس سلسلے میں آپ کی تعبیر ہم نہیں شامل کر سکے حالات واضح فرما دیں ان شاء ضرور آپ کی کال شامل بھی کریں گے اور آپ کو تعبیر بھی بتائیں گے ان شاء اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا گیا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد, محمد انیس فیصلہ باد میں نے خواب, کو خواب میں دیکھا تھا کہ میں دے رہا ہوں میں ع میں کر دوں میری تین بیٹیاں ہیں دوائی سال پہلے میرا ہو گیا تھا پلیز اس کی تبدیلی بتائیے گا خواب دیکھا ہے محمد انیس بھائی فیصلہ آباد جیسے ہم سردار آباد کہتے ہیں خواب میں آزان دے رہا ہوں محنت مشقت کرتے ہیں تین بیٹیاں ہیں اور دو ڈھائی سال پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا خواب میں آزان دینا بات صورتوں میں بہت اچھا ہے اور بعض صورتوں میں اس کی تعبیر مناسب بھی نہیں ہے اس پر ایک مجھے واقع یاد آیا علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا یہی خواب بیان کیا کہ چونکہ علامہ ابن سیرین یہ بہت بڑے عالم معبر ہیں ان سے ایک نے آ کے سوال کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آزان دے رہا ہوں تو آپ نے تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تم اس سال حج پر جاؤ گے وہ خوشی خوشی لوٹ گیا دوسرا یا دوسرے نے بھی یہی خواب بیان کیا حضور میں نے خواب دیکھا ہے میں آزان دے رہا ہوں فرمایا کہ تم جو ہے وہ کسی کی چغل خوری میں مبتلا ہو یا ایسی بات بیان فرمائی یا تو تم کسی کی چغل خوری میں مبتلا ہو یا مسلمانوں کی جاسوسی میں مبتلا ہو ایسی کوئی بات اسے بیان فرمائی وہ شخص کہنے لگا کہ حضور ابھی ایک آیا اس نے بھی یہی خواب بیان کیا کہ آزان دے رہا ہوں آپ نے فرمایا اسے حج کی نبی سنائی حج کی خوشخبری سنائی ہو مجھے کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہے مجھے حج کی نوید نہیں سنائی فرمانے لگے کہ بندے کے بدلنے سے بھی تعبیر مختلف ہوتی ہے لیکن خواب ایک ہی ہے لیکن جہاں وہ فرد بدلا اس کی تعبیر مختلف ہو گئی تو یہاں پر علماء معبری نے یہ قاعدہ یہ نقطہ بیان کیا کہ ازان خواب میں دی جائے آزان دینے والا اپنے آپ پر غور کرے وہ نیک ہے تو تعبیر بھی اچھی ہے اور اگر وہ نیک نہیں ہے برائیوں میں مبتلا ہے بے نمازی ہے یا گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے ہمارا حسن زن ہے کہ محمد انیس بھائی سردار آباد سے یہ نیکیوں, نیکیاں کرتے ہوں گے نیک ہیں اور ہمیں ہر مسلمان کے متعلق یہی گمان رکھنا چاہیے اس نے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے تو یہ نیک ہیں تو ان کے لیے تعبیر بھی اچھی ہے تو ہم اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ خواب الحمدللہ مبارک خواب ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ انہیں نیکیاں کرنے اور خیر کے خیر کے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور شیطان کے مکر و فریب سے انہیں نجات حاصل ہوگی اور جو یہ کاروبار کرتے ہیں یا محنت مشقت کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نفع عطا فرمائے گا انشاءاللہ شاء انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آغان دے رہے ہیں الحمد تعبیر یہ بیان کی گئی کہ ان کے روزگار میں برکت ہوگی نفع ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے بھلائی کے کاموں پر ان کی مدد فرمائے گا بلائی کے کام ان سے سر انجام ہوں گے اور انشاءاللہ شاء شیطان کے مکرو فریب سے بھی بچے رہیں گے انشاءاللہ شاء تو اللہ تبارک کا تعالی ان کے حق میں حقیقت اس خواب کو مبارک فرمائے تو محترم اور پیار اسلامی بھائی انیس بھائی آپ کے لیے مبارک خواب ہے اور آپ ماشاءاللہ اللہ سردار آباد میں ہیں وہاں پر الحمد للہ دعوت دعوت اسلامی کا, کا مدنی مرکز سزان مدینہ وہاں پر بھی موجود ہے ہر جمعرات کو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے آپ اس اجتماع میں ضرور تشریف لائیں اور نہ صرف تنہا بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو اجتماع میں حاضر ہونے اور شریک رہنے کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اجتماع میں آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کریں اللہ تعالی نے آپ کو اتنی اچھی خوشخبری خواب کے ذریعے بتائی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس خوشخبری کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے تو اس کے شکرانے میں ہی تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء جل میں ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ملک سے میں نے خواب دیکھا ہے میرے کو رشتے دار ہیں وہ اسی سال آگے کر کے آئے تھے تو وہ ان کو دیکھتا خارم وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو میں ان کو مل رہا ہوں چھبیس کو آنا تھا بائیس کو مجھے خواب آئی ہے کی نماز کے بعد. خواب میں دیکھا کہ ایک رشتے دار ہیں اسی سال حج کر کے آئے ہیں اور یہ خواب دیکھنے والے ملک خورم مدینت الاولیاء بلکہ لاہور سے انہوں نے فون کیا ہمیں ہار پہ نہ رہے ہیں اور یہ ان کو مل رہے ہیں اور یہ تاریخ چھبیس تاریخ کو ان کو خواب آیا بائیس تاریخ کو ان کو آنا تھا بائیس تاریخ کو خواب آیا چھبیس تاریخ کو آنا تھا تو ملک خرم بھائی دراصل ہوتا یہ ہے اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی اس بات پر توجہ دیں کہ ہم جو دن بھر سوچتے ہیں عموماً خواب میں وہ نظر آتا ہے اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ حضرت حج پڑ کر آ رہے ہیں حج کر کر آ رہے ہیں اب وہ ذہن میں بار بار یا آپ ان کو حج پر جب وہ حج پر جا رہے ہوں گے تو آپ ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے ہوں گے تو وہ مناظر آپ کے ذہن میں ہوں گے یا آپ کسی حاجی کو پہلے لینے کے لیے گئے ہوں گے ریسیو کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو وہ مناظر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو اس وجہ سے یہ خواب آپ کو آیا البتہ بظاہر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ کہلاتا ہے ادغاس الاحلام یعنی وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو انشاءاللہ شاء آئندہ کبھی خواب بیان کریں گے جس کی تعبیر ہوگی تو ضرور ان اس کی تعبیر ہم ان شامل کریں گے اگلے خواب کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا گیا صل اللہ تعالی علی محمد میرا نام اکثیر ہے میرا خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو سویا تو خواب میں, میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی آ کے مجھے جگا رہا اور کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو تو میں نے بہت کوشش کی میں نے ایک ہفتہ مکمل نماز پڑھی پھر نماز چھوٹ گئی مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میں نماز پڑھ سکوں آپ نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ کشمیر سے آپ نے کال کی ہے اور اکسیر نام بتایا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اکسیر اس کا یہ نام رائج نہیں ہے مسلمانوں میں بلکہ یہ اکسیر مفید کو کہتے ہیں کہ یہ دوا اس چیز کے لیے بہت اکثیر ہے یعنی بہت مفید ہے تو نام وہ رکھا جائے اب ہے البتہ آپ کا یہ نام ہے اگر ہو سکے آپ بدل سکتے ہوں تو اپنا نام بدل لیجئے اور ایسا نام رکھیں کہ جس کا اچھے معنی ہوں مانے جو مانے والا نام ہو اس وہ اختیار کریں صحابہ کرام علی ام کے ناموں پر نام رکھیں بلکہ نام تو سب سے بہتر محمد ہی ہے اس نام کو رکھیں اور بولنے کے لیے پکارنے کے لیے صحابہ کرام علی اردوان کے نام یا دیگر اولیاء کرام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ رات کو آپ کو خواب یہ آیا کہ ایک آدمی نے آ کر آپ کو جگایا اور کہا کہ نماز پڑھو اور آپ نے اس خواب کے بعد نمازوں میں محنت کرنا شروع کر دی اور ایک ہفتہ مکمل نماز پڑھی مگر جو آپ نے اگلی بات بیان فرمائی کہ پھر نماز چھوٹ گئی تو پیارے اسلامی بھائی نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور جو بھی گناہ کبیرہ ہو اس گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے اب جیسے نماز چھوڑنا ایک گنا ہے تو اس گناہ کو ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے ایک گنا تو سرزد ہو گیا مگر اب اس گناہ کو کسی کو بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے مثال ہے کسی نے چوری کی چوری کرنا ایک گنا ہے مگر کسی کو بتاتا ہے کہ میں نے چوری کی یہ ایک اور گنا ہے رمضان کا روزہ بلا ازرے شرعی کے چھوڑا یہ گنا ہے مگر دن کے وقت رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے کھاتا پیتا ہے یہ ایک اور گناہ ہے کہ یہ گناہ پر اظہار کرنا تو گنا پر اظہار کرنا گنا ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازوں پر اور تمام نیک امال پر استقامت نصیب فرمائیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نماز پڑھوں تو نماز کی استقامت کا وظیفہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں نماز کی استقامت کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں نماز پڑھیں گے تو آپ کو نمازیں پڑھنے میں استقامت ملے گی اور ایک اور جو میرے ذہن میں بات اس وقت موجود ہے کہ نماز میں جسے استقامت نہ ملتی ہو جب وہ ایک نماز ادا کرے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ آپ نے نماز ادا کی اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا یہ اللہ کی ایک نعمت آپ نے حاصل کی جب آپ کو نعمت حاصل ہوئی آپ اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے نماز پڑھی اور شکر ادا کرنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اگلی نماز کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرما پھر اگلی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق بخشی اور مولا کریم مجھے اگلی نماز کی بھی توفیق عطا فرما انشاءاللہ عزوجل اگر آپ اس معاملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے انشاءاللہ عزوجل تو پھر آپ کی نمازیں انشاءاللہ عزوجل قضا نہیں ہوں گی بلکہ جماعتیں بھی قضا نہیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با نمازوں کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے علاوہ نمازوں میں استقامت پانے کے لیے ایک اور عمل وہ یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں جب آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے وہاں پر اسلامی بھائی پنجوک نماز با جماعت ادا کرتے ہیں نہ صرف پانچ نمازیں بلکہ نماز تحجد اشراق چاشت عوابین دیگر نوافل رات کے نوافل دن کے نوافل یہ ادا کریں گے تو ہر مہینے جب آپ سفر کریں گے اور نیک اسلامی بھائی عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کر نمازوں پر نمازیں پڑھیں گے تو ان شاء اللہ رضا جب آپ قافلے سے دوبارہ گھر لوٹیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نمازوں میں آسانی عطا فرمائے گا اور آپ با آسانی نماز پڑھ سکیں گے تو ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کریں اگلی نماز کی توفیق کے لیے دعا مانگیں دوسرا یہ کہ مدنی کافلوں میں سفر کریں تو ان شاء اللہ آپ کو نمازیں پڑھنے میں یہی آپ کا وظیفہ ہے اور نمازوں میں استقامت انشاءاللہ ملے گی اور ایک بات یہ کہ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی گناہ کا اظہار نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا خواب بیان کیا ہے تو حضور میری جو ہونے والے بچے کی امی ہے تو میرے ہونے والی امی کو اکثر خواب میں میتیں دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ دنوں پہلے میرے سسر کا اس کو انتکال ہو گیا تو اس وقت میرے ہونے والی بچے کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی اس کو لے کے جا رہے ہیں اسپتال پھر وہاں پہ ہمارے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن وہ خواب میں دیکھتی ہے کراچی سے وہ آتی ہے تو ہمارے گھر کے اندر دو میتیں پڑی ہوتی ہیں تو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتی ہے پھر اس کی آنکھ اٹھ جاتی ہے پھر ایک دن چھوڑ کے تیسرے مرتبہ جب وہ خواب دیکھتی ہے اس میں دو میت ہوتی ہے وہ میری کزن ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں تو ان کا انتظار ہو جاتا ہے تو حضور اس کے بارے میں کچھ مزید ہمیں طویل خواب بیان کیا وسیم محمد اطاری انہوں نے خواب بیان کیا کہ ان کے ہونے والے بچے کی امی ہمارے الحمد دعوت اسلامی کی اصطلاح میں زوجہ کو بچوں کی امی کہا جاتا ہے کہنا بھی یہی چاہیے تو اب اگر ان کیا ہو سکتا ہے بلکہ بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہوگی تو انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے خواب میں میتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے سسر یعنی جن کے بارے میں خواب بیان کیا جا رہا ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا انتقال کے بعد بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ان کے بچے کی امی کی ہونے والے بچے کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی پھر ان کو ہسپتال لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد بار بار وہ خواب میں میتیں دیکھ رہی ہیں تو وسیع محمد اطاری آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے آپ, کے, آپ نے جن کا خواب بیان کیا ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں حقیقت میں ایک میت ہوئی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اب بزاؤ, بسا اوقات جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بات آدمی اپنے ذہن پر بہت زیادہ لے لیتا ہے اب جب وہ ذہن پر بہت زیادہ پختہ ہو جاتی ہے تو بار بار سوتے جاگتے وہی خیالات آتے ہیں جب وہی خیالات آتے ہیں تو وہ میت تھی تو خواب میں ان کو میتیں نظر آ رہی ہیں پھر دوسرا آپ نے یہ بیان کیا کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہسپتال لے جایا گیا اور جب طبیعت خراب ہو جائے تو اس وقت تو ذہن کی کیفیت ویسے ہی سلامت عموماً نہیں رہتی تو ایسے میں بھی جو خواب دیکھا جائے اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی تو آپ نے جو پوری بات بیان کی ہے جو سارے خواب بیان کیے ہیں اس سے لب لباب یہی حاصل ہوتا ہے کہ یہ گھر میں چونکہ ایسا معاملہ ہوا اس وجہ سے ان کو یہ خواب رہے ہیں البتہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی اور جن کا آپ نے خواب بیان کیا ہے وہ دونوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیں آپ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں اور وہ جو اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے ہر اتوار کو شہر کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہر علاقوں میں بھی بد اجتماع ہوتا ہے بد کے دن تین بجے یا شہر کی نماز کے بعد وقت مناسب پر اجتماع ہوتا ہے اس میں جائیں اسلامی بہنوں سے ملاقات کریں مدنی کام کریں اپنی اصلاح اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا مدنی ذہن بنائیں ان شاء اللہ ضرور فائدہ ہوگا اگلے خواب کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا بیان کیا گیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد احمد اطاری قصور سے میرا سوال یہ ہے آپ نے خواب دیکھا کہ آج طرف پانی پانی یا وہ پانی کے اوپر چال رہی ہے احمد تاریخ قصور ان کی بڑی ہمشیرہ کا خواب ہے کہ پانی پانی اور پانی کے اوپر چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے بہت مبارک خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کی مراد پوری ہوگی ان کے دل میں جو بھی تمنا ہے جائز تمنا وہ پوری ہوگی اور پانی کے اوپر چلنا یہ کامیابی کی علامت ہے اگر کوئی دیکھے کہ پانی میں چلتے چلتے اندر چلا گیا ڈوب گیا تو اس کی تعبیر الگ ہے مگر پانی پر چلتا رہا اور اس حالت میں اس کی آنکھ کھلی پانی کے اوپر چلنا تو یہ کامیابی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کریں اللہ رب العزت اس کا بھی ہم سب کو فائدہ نصیب فرمائیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قول سنا دیجیے میرا نام محمد پرویز خان حیدرآباد لطیف آباد میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مسجد نبی کے باہر کھڑا ہوں اور ایک شخص نے کہا کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ اور میں نے اندر جا کر کے مسجد نبی با جماعت نماز ادا کی اس کی مجھے تعبیر بتاتی ماشاء اللہ بہت مبارک خواب دیکھا انہوں نے کہ مسجد, مسجد اللہ صاحب وسلاۃ کے باہر کھڑے ہیں مدینے پاک میں حاضر ہیں اور جماعت کا وقت ہو گیا اور مسجد میں گئے اور انہوں نے جا کر با نماز ادا کری تو مسجد نبوی کی زیارت کرنا یہ بھی مبارک خواب ہے اور خواب میں نماز پڑھنا یہ بھی مبارک ہے باجماعت جماعت نماز پڑھنا یہ بھی مبارک خواب ہے نماز پڑھنا صرف نماز پڑھنے کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص خواب میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں پختگی عطا فرمائے گا مضبوطی عطا فرمائے گا استقامت نصیب فرمائے گا اگر وہ نوافل پڑھتا ہے ان نوافل میں اسے استقامت نصیب ہوگی تحجد گزار ہے تو اس میں استقامت نصیب ہوگی تو ماشاءاللہ اللہ آپ نے باجماعت جماعت نماز ادا کی اور مسجد نبوی کے اندر ادا کی با جماعت ادا کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت میں پختگی عطا فرمائے گا آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور ایک تعبیر یہ بھی بیان کی گئی کہ مدینے پاک کی زیارت کرنا اور مسجد نموی کی زیارت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انقریب اللہ تعالی آپ کو مدین پاک کی حاضری نصیب فرمائے گا سبحان اللہ تو یہ دونوں حصے خواب کے دونوں آپ کے لیے بہت مبارک ہیں بہت ہی اچھا اور مبارک خواب آپ نے دیکھا اور مدنی چینل کے ذریعے اس کی تعبیر بھی آپ تک پہ پہنچی اب آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے عبادت میں مزید زیادتی کیجیے اللہ تعالیٰ کی حضور مزید عبادتیں کیجیے اور اس کی بارگاہ میں دعا مانگنے التجائے کرنے مدینے کی حاضری اور مدینے کی تڑپ میں کسی بھی قسم کی کنجوسی نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار با حاضری مرشد پاک کے صدقے ان کی نگاہوں سے ہم سب کو نصیب فرمائیں آمین اگلے خواب کی طرف بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد اسلم لودرا سے عرض کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بازار میں جا کے ایک انڈا خریدا ہے پیڑ کا انڈا اتنا بڑا ہوتا ہے میں خود پریشان ہو گیا یا میں لے کے چلا جا رہا تھا نا وہ راستے میں ٹوٹ گیا ہے اور اس کا پانی گرتا جا رہا ہے مہربانی یہ خواب کی تعبیر بتا دیں آپ نے خواب بیان کیا کہ انڈا خریدا اور انڈا بہت بڑا ہے اور راستے میں گر کر ٹوٹ گیا تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ انڈا کس کا ہے جب تک یہ واضح نہ ہو کہ انڈا کس کا ہے اس کی تعبیر بھی واضح نہیں ہوگی چونکہ ہر جانور کی الگ خصوصیت ہے ہر جانور کے انڈے کی الگ تعبیر ہے الگ خصوصیت ہے آپ دوبارہ کال ریکارڈ کروائیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ انڈا کس کا تھا تو یہ بی... بتائیں گے تو انشاءاللہ شاء اس کی تعبیر انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کو بتائی جائے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم سے کیا بیان کیا گیا سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام جی شرافت علی ہے میں ضلع اخاڑہ سے بول رہا ہوں میرے والد صاحب کو ایک خواب آیا کلات کو خواب دیکھا ہے کہ قربانی کر رہا ہوں اور قربانی میں مجھے زدہ کر رہے ہیں شرافت علی اکاڑا نام آپ کا ماشاءاللہ شرافت علی والد صاحب کو خواب آیا کہ انہوں نے آپ کو قربان کر دیا ذبح کر دیا تو بظاہر تو خطرناک بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کے والے صاحب نے آپ کو قربان کر دیا ذبح کر دیا ہو سکتا ہے کہ پریشانی جیسی کیفیت ہوئی ہو مگر اگر ذہن میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والا واقعہ ہو تو پھر آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ خواب تو حضرت ابراہیم علیہ سلاط السلام کو بھی اللہ تعالی نے دکھایا تھا اور ابراہیم علیہ السلاط السلام نے اس خواب کے پیش نظر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حقیقتن ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے مگر یہ خواب ان کے بعد جس کو بھی آیا اس کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ناجائز اور حرام ہے اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں اگر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو اس کی تعبیر علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دو کیفیتیں ہیں کہ یا تو ذبح کرنے کے بعد خون نکلا ہوگا یا خون نہیں نکلا ہوگا ذبح کیا اب چونکہ معاملہ خواب کا ہے حقیقت کا تو نہیں ہے حقیقت میں تو یہی ہے کہ جب بھی ذبح کریں گے تو خون نکلے گا مگر چونکہ خواب ہے خواب میں ہو سکتا ہے خون نکلے ہو سکتا ہے نہ نکلے تو باپ نے بیٹے کو ذبح کیا اور اگر خون نہیں نکلا تو اس کی الگ تعبیر ہے اور اگر خون نکل آیا تو اس کی الگ تعبیر ہے میں آپ کو دونوں تعبیر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر خون نہ نکلا تو دلیل ہے کہ یہ بیٹا اللہ نہ کرے والدین کا نا فرمان ہوگا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جو تعبیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر خون نہیں نکلا ذبح کیا اور خون نہیں نکلا تو بیٹا والد کا نافرمان فرمان ہوگا والدین کا نافرمان فرمان ہوگا اور اگر خون نکل آیا تو اب تعبیر بالکل برعکس ہے مختلف ہے کہ اگر ذبح کیا اور خون نکل آیا تو انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل باپ بیٹے دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت والی کیفیت پیدا ہوگی بیٹا باپ سے محبت کرے گا اور باپ بیٹے سے محبت کرے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ واضح تو نہیں کیا مگر خواب انہوں نے بیان کیا کہ ذبح کیا ہے تو انشاءاللہ شاء خون بھی نکلا ہوگا خون نکلا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان باپ بیٹوں میں دونوں میں محبتیں اور صلاح رحمی ان کے درمیان قائم فرمائے اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہے تو اللہ تعالی ان کی اولاد کو بلکہ ہر اولاد کو ہر ولد کو اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اللہ تعالی والدین کا فرما بردار بنائے والدین کی فرما برداری بہت زیادہ ضروری امر ہے فرض کا درجہ رکھتی ہے والدین کی فرما برداری واجب کہا جاتا ہے مگر یہاں واجب قریب فرض ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں مرتے دم تک اپنے والدین کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آخری خواب ہے اسے سن لیتے ہیں اور ان شاء اس کے بعد ہمارے سلسلے کا وقت بھی چکے اب ختم ہونے کے قریب ہے ان شاء اللہ ہم اس سلسلے کو اختتام پر لے جائیں گے کال سنا دیجئے صلو علی, الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد احمد محمود تالاب شہر ضلع میاں والی سے بات کر رہی ہوں گی میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے قریب دریا میں نہ دیا میں گیا ہوں اور اس کے بعد نہ رہا ہوں ساتھ ایک آدمی وہ بھی نہ پیچھے پانی میں گیا اور کافی نیچے چلا گیا اس کے بعد میں تو اس کو بولا کہ آج تک آپ بھی میرے پیچھے آ جائیں انشاءاللہ کنارے پہ آ جائیں گے اس کے بعد میں مسجد کی دیوار کے ساتھ پتھر کرنا اسی جگہ پہ دوبارہ آ گیا ہوں جہاں نہ رہا تھا احمد محمود انہوں نے خواب بیان کے خواب تو ذرا طویل ہے اس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے مسجد کے قریب دریا میں نہا رہے اترے دریا میں نہانے کے لیے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا وہ بہنے لگا کافی نیچے چلا گیا اس کے بعد وہ سلامتی نہا گیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ پکڑ کر دوبارہ جہاں نہا رہے تھے اس جگہ پر آ گئے ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دریا میں نہانا اور ڈوبنے لگنا اور اس کے بعد بالاخر بچ کر باہر آ جانا بہنے سے بچ جانا ڈوبنے سے بچ جانا اس کی ماشاء اللہ تعبیر اچھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ ان دنوں مشکل میں ہیں تو مشکل سے آسانی کی طرف آ پائیں گے چاہے مالی حالات میں مشکل ہے تو اس میں آسانی ہوگی گھریلو حالات میں کوئی مشکل ہے تو اس میں آسانی ہوگی اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے آسانی کی طرف نکالے گا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے چاہے یہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے سے وعدہ فرمایا یہ بات پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ان نمائل اسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے جس رب کائنات نے ہم پر مشکل رکھی ہے ہماری آزمائش کی ہے ان شاء اللہ وہی رب وہی خالی کائنات ہمیں مشکل سے نکال کر آسانی عطا فرمائے گا چاہے وہ مشکل مالی طور پر ہو چاہے وہ مشکل طرف, گھر, گھر کی طرف سے ہو گھر والوں کی طرف سے ہو دفتر والوں کی طرف سے ہو یا اپنے ذہن کی یا اپنے آپ کے کوئی ایسا معاملہ ہوگی جس سے ہم مشکل میں ان دنوں گرفتار ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا تو پیارے اسلامی بھائی احمد محمود بھائی آپ مشکل سے آسانی کی طرف آئیں گے اگر آپ ان دنوں بھی آسانی میں ہیں تو آسانی سے مزید آسانی کی طرف آپ آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی نصیب فرمائے گا ماشاء اللہ اچھا خواب ہے اور مبارک خواب ہے آپ کے لیے یقیناً آپ کو تعبیر سن کر خوشی بھی ہوئی ہوگی یہ خواب میں بظاہر کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ مشکل اور آسانی مگر آپ کو تعبیر میں الحمد یہ بات آپ تک پہنچی کہ مشکل سے آسانی کی طرف آپ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کیجئے آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے روزانہ فکر مدینہ کا معمول بنائے ہر اسلامی بھائی مدنی چینل کے تمام ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں بالعموم ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے اسے فل کرنے اور اس پر عمل کرنے ان میں جو سوالات ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوگا آپ کی زندگی میں ایک آپ بہت اچھا محسوس کریں گے دنیاوی طور پر بھی آپ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کریں گے اور اخروی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں ہمارا اس سلسلے کو دیکھنا اور یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علحیب صلی اللہ تعالی علی محمد